ابن ماجہ حدیث نمبر سولہ سو سینتیس ون سکس تھری سیون سرکار مدینہ راحت قلب وسیع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود یعنی وہ دن ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ فرشتے میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ویسے یاد رکھیے بارگاہ رسالت میں ہر روز ستر ہزار صبح اور ستر ہزار شام فرشتے حاضری دیتے ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں الحمدللہ تو جمعے کا دن خصوصی دن ہے فرشتوں کی حاضری کا ہمارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا اس دن فرشتے خصوصی طور پر کسرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا ارشاد فرمایا میری ظاہری وفات کے بعد بھی اسی طرح میرے سامنے جرود و سلام پیش کیا جائے گا فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علی مسلاۃ کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے بار گھر سالت میں درود سلام جمعے کے روز خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے یہ ایک اعزادی سلسلہ ہے ورنہ خدا کر اسلات اسلام سماعت فرماتے ہیں اور جمعے کے دن خاص طور پر ہمیں آقا مدینہ رہا قلب کلو سینا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے اور اب تو ماہر میلاد آ رہا ہے اب تو انشاء اللہ خوب خوب ہم درود و سلام پڑھیں گے پہلے سے بھی زیادہ پڑھیں گے سارے پڑو درد اج سرکار آ گئے دنیا تے دو سردار آ گئے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد علی ہی وبارک ہی وسلمبارک و اہل اسیا ہو گیا بخشش کا سامان آ گئی صبح بہاراں ہو گیا گھر گھر چراغا جشن میلا دنبی ہے نور کی چادر تنی ہے روشنی ہی روشنی ہے دھوم ہر جانی مچی ہے آج ہے صبح بہارا جھومتے ہیں سب مسلمان گھر چکا ہے ابر بارہ رحمتوں سے بھر لو داما سلو حبیب سلامد اکالی سلاۃ السلام کی آمد کا مہینہ ماہ ربی الاول اس میں میلا شریف منانا بہت ہی برکت کی بات ہے اور گھروں کو سجانا خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے یہ اسراف نہیں ہے فضول خرچی نہیں ہے کیونکہ خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا جو خیر کے کام کیے جائیں اس میں جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ اچھا ہے وہ فضول نہیں ہوتا کیونکہ اس سے جب ہم شان و شوقت کے ساتھ جشن ولادت مناتے ہیں چراغا کرتے ہیں جھنڈے لہراتے ہیں تو لوگوں کو دیکھ کر دل میں شکر فول پیدا ہوتا ہے بچے پوچھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ابو آپ کیا کر رہے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا ہمارے اکالد صلاح اسلام کی آمد کی خوشی میں ہم جھنڈے لگا رہے ہیں چراغاں کر رہے ہیں تو اس سے بچوں میں بھی الحمدللہ عشق رسول پیدا ہوتا ہے اکالد صلاحت اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے اشیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک نیک بندے نے ایک محفل کروائی مجلس کروائی اجتماع کروایا اس میں اللہ رسول کا ذکر ہوا انہوں نے ایک ہزار چراغ روشن کیے ایک ہزار شمے جل تو کسی شخص نے یہ دیکھا تو واپس جانے لگا تو جو بانی محفل تھا جنہوں نے یہ محفل کروائی تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی اس نے فیل کیا کہ آپ نے اتنا خرچ کر دیا اور اتنی لائٹنگ کر دی جب وہ جانے لگا تو جو بانی محفل تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ چراغ جتنے بھی جل رہے ہیں جو میں نے غیر خدا کے لیے روشن کیے سارے بجھا دو تم کو اجازت دیتا ہوں تو اس شخص نے وہ چراغ بجھانے کی کوشش کی مگر کسی بھی شمعہ کو بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ ان بزرگوں نے اخلاص کے ساتھ شم روشن کی تھی اللہ کے نزا کے لیے شمع روشن کی تھی ہو مبارک اہل ایماں عید میلا دبی ہو گئی کس مت عید میلا دن بی نور کی پوہار برسی چار سو ہے روشنی ہو گیا گھر گھر چراغ میلا دن ہو گیا گھر گھر چراغ عید میلا دلبی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی اس وقت بھی چراغاں ہوا تھا پتا اور وہ چراغاں کس نے کیا تھا سنیے حضرت سینا ابوالآز کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی میں سیدہ آمین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ستارے آسمان کے اسٹار ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے کہا ستارے مجھ پر گر جائیں گے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسا نور چمکا اتنی روشنی ہوئی کہ اس روشنی سے ہمارا کمرہ روشن ہو گیا ہمارا گھر روشن ہو گیا میں جس چیز کی طرف دیکھتی تھی اس طرف نور ہی نور نظر آتا تھا کو مبارک شاہ کا میلا ہو تیرا آنگن نور بل گھر کا گھر سب نور ہے گیا وہ نور والا جس کا سارا نوری ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام احمد ولی و صحبی وبارک و سلم اور امیر سنت اپنے عشق برے جذبات کا یو کرتے ہیں جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کیکشا کیکشا کسے کہتے ہیں مختلف ستاروں کا جو جھمگٹا نظر آتا ہے نا اکٹھے نظر آتے ہیں چند ستارے ان کو کہتے ہیں ستاروں کا جھمگٹا کی کہتے ہیں تو امیر اللہ سنت فرما رہے جانتے ہو آسمان پر یہ کیشا کیوں روشن ہے فرماتے ہیں کیا ہق نے چراغا عید میلاد اندی جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور چمکا تھا اللہ کے حکم سے چمکا نا اور امیر علیہ سمت مزید فرماتے ہیں ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دئیے میلاد کے خود کرے جب حق چراغاں عید میلاد النبی سبحان اللہ سرکار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد شاندار کی آمد پرنور قیامت آمد وار قیامت آمد مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم و ہی صحبی ہی وبارک وسلم اکالی و سلام کی آمد پر آشیقا رسول عشیقہ ماہ میلاد جھنڈے لگاتے ہیں. کیوں لگاتے آقا کی محبت میں لگاتے ہیں محبت مستفیٰ کا اظہار کرتے ہیں اور یہ جھنڈے یوم بلاد کے موقع پر چودہ سو سال پہلے بھی لگائے گئے تھے جی ہاں خفاص القبرہ میں حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا آکات و سلام کی امی جان فرماتی ہیں میں نے دیکھا تین جھنڈے تھری فلیگ لگائے گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں تیسرا کعبے کی چھت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی روہل امین گاڑا کابے کی چھت پے جنڈا روح المین گاڑہ کابے کی چھت پے جنڈا تا عرشہ پریرا صبح شبے بلا دت تر شڑا فریرا صبح شبے ملا درد امیر نے سنت اپنے عشق بڑے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں لیے پرچم اتر آئے ہیں جبریل آسمان سے آج جہاں میں آج مولا کا پیمبر آنے والا ہے کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم مدنی پرچم آج لہراؤ مچاؤ مرحبا کی دھوم سرور آنے والا ہے اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر لٹانے رحمتیں کا پیمبر آنے والا ہے تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے اختار چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ اللہ محمد تو انشاءاللہ ہم بھی خوب منائیں گے جشن ولادت مگر غیر شرعی کام نہیں کرنا بعض لوگ وہ جلوس ملاد میں جیسے نیاز لٹا رہے ہوتے ہیں اب نیاز مانٹنا تو اچھا ہے مگر جب پھینکیں گے تو زمین پر گرے گا نا زمین پر گرے گا تو رزق کی بے ادبی ہوگی چاول نیچے گریں گے اور مٹھائی وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی نیچے گر رہی ہیں تو یہ انداز اچھا نہیں بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جس نے ولادت شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائی بعض جو ہیں وہ گیٹ بناتے ہیں کی وہ لگا دیتے ہیں درخت یا لائٹنگ کرتے ہیں سیڑھی لگا کر اس پر وہ ڈیکوریشن کرتے ہیں اور اس میں جانداروں کی تصویریں بھی بناتے ہیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے اور بعض جو ہیں وہ سفر اللہ گانے بجا رہے ہوتے ہیں یہ صبح بہرا رسالہ پڑے انشاءاللہ شاء پتا چلے گا منانا کیسے چاہیے تو یاد رکھیے میرے آقا اکالد سلاد اسلام نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو ناتوں کی کیشنیں چلائیں کوئی میموری کارڈ کے ذریعے سے کوئی ترکیب بنا لیں کسی ذریعے سے بھی ناطے چلائیں مگر اس میں بھی احتیاط کریں آواز اتنی تیز نہ کریں کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچے ٹھیک ہے آقا کا جشن ولادت منانا ہے تو آقا کے غلاموں کو تکلیف دینی آپ نے سجاوٹ کی اس انداز سے کہ آنے جانے والوں کا راستہ رکتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ بھی انداز ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں جشن ولادت کی بہاریں نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی المین صلی اللہ تعالی علیہ